سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر رکعت نکل جائے اور امام اگر سجدے میں ہو تو امام کے سجدے مکمل کرنے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ رکو پائیں تو رکعت مل جاتی ہے اگر سجدہ کریں تو رکت تو نہیں ملے گی تو فالتوت کیوں ضائع کیا کھڑے ہوتے ہیں سر کھو جاتے رہتے ہیں ذرا ٹوپی کو صحیح کر دیں ذرا نیفا صحیح کر دیں امام صاحب جب اٹھیں تب امام صاحب کے ساتھ ملتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر تمہیں سجدے میں رکت تو نہیں ملی ایک تسبیح بھی اگر سجدے میں مل جائے اس کو حاصل کرو اس لیے تم نے سدے کو تو چھوڑ دیا مگر تمہیں کیا پتا تمہاری نجات کون سے سجدے میں ہو سکتا ہے تمہاری نجات اس سجدے میں تھی جس کو تم نے چھوڑ دیا اس لیے سجدے میں اس کا دورانیہ اتنا قیمتی ہے کسی ایک ایک کو میں ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے یہاں تک کہ آپ نے سجدہ کیا اور امام نے سر اٹھا لیا آپ کو ایک تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ملا لیکن پھر بھی جو ہے آپ سجدہ ضرور کریں گے جی لمبا ہو گیا بھائی